وہ تمہارے گنا بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جنکنچی نہر رواں اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنی کے باغوں میں ہیں یہی بڑی کامیابی ہے